مطارد ہے ہمارے فقہ انتیا کا فیصلہ ہے لہذا قرآن سے ہمارے پاس کوئی ضلیل نہیں مجبور آ کر مولانا نے مسلم کی اس رویت کو توڑ مرود کے پیش کیا ہے اور اللہ کے رسول کے حدیث میں خیالت مجھے پہلے فرما چکے تھے کہ سنت کے بغیر حدیث نہ پڑھنا اس کے بغیر میں نے جو بھی کتاب سے حدیث پڑھی اس کی پہلے سنت پڑھی لیکن اس حدیث میں میرے بار بار کے مطالبے کے باوجود میں نے تین چار ب آپ پر رش کر کے پڑھ سکتے کہ شروع سے پڑھو شروع سے پڑھو مولانا نے ایک نہیں سنی یہ نہ سننے کا مطلب کیونکہ وہ چوری کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کے فرمان میں خیانت کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے شور بچا کے الفاظ پڑھ دیے تاکہ خیانت کا پتہ نہ چلے لیکن آب علم کی مجلس ہے یہاں چور پکڑے جائیں گے خیالتوں پر گرست ہو میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا نے کہاں کہاں خیالت پہلے تو مولانا شروع ہو گئے ہیں حدیث کے وقت سے اور اس کا ہيلا یہ پیش کیا ہے کہ حدیث بڑی لمبی ہے۔ اگر لمبی حدیث پڑھنے کے لیے اپ کے پاس ٹائم نہیں تو مسلم پڑھی رہنے میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ جانت کیوں کرتے ہیں؟ جب حدیث مطلقہ نماز ہے نماز اپ اسے اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپ کا مقابل مناظر مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ شروع سے شروع سے شروع سے اور اپ پھر درمیان سے رٹ لگا کے کہتے ہیں حدیث لمبی ہے اس کا مطلب شروع میں اپ کے خلاف کوئی بات موجود ہے جسے جس اپ نظریں چرا کے غلط طریقے سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہتا دیکھیے اس حدیث میں ایک خیانت آپ نے ابتدائی عبارتوں میں کی دوسری خیانت آپ نے یہ کی کہ واعضہ کرا فان سے تو پر آپ کی زبان خاموش ہوگی اب یہاں اگر میں کوئی اور لفظ استعمال کروں تو آپ پھر کہیں گے گزتاخی کرنا حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں خیانت کرنے والی زبان جو ہے اس کو خاموش کہنا بھی یہ انتہائی سست الفاظ ہے آپ نے دنستہ خیانت کی اگلے الفاظ نہیں پڑھے اور رسول اللہ کی کلام کو چرایا یہ بھی اللہ کے نبی پر الزام ہے مانتا آل یا فل ما قدو موج پر امدن جھوٹ بولنے والے کو چاہیے کہ دوزک میں اپنا ٹکانا تیار امدن جھوٹ تو آپ نے آپ کے مطلب کے خلاف حدیث میں آگے آلیہ حدیث کا مسلک ثابت ہو رہا تھا سے نظریں چرائی دیکھیے آگے حدیث کی پوری عبارت ہے میں اس کو پڑھتا ہوں مولانا توجہ سے آپ بھی سن لیں تاکہ آپ کے مطالعہ میں اضافہ ہو بڑھ کے مارنے سے بات نہیں بنتی بات ہوتی ہے دلیل کی آپ دلیل کی قوت کے ساتھ میدان جیتنے کی کوشش کریں بڑھ کے مار کر یہ میدان نہیں جیتا جائے سب لوگ سن رہے ہیں اور سب کے کان ساتھ ہیں زیادہ شور مچانے سے یا زیادہ بڑھ کے مارنے سے میدان نہیں جیتا جا سکتا یہاں دلائل قوت سے بات ہوگی دیپوں میں ہمارے تمام الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں اور دنیا سنے گی اور دلائل کا موازنہ کرے گی دیکھیے امام مسلم فرماتے ہیں کہ وائزہ کرا پان سے تو فی حدیث من ان اللہ عز حدیث, مسلم توری دو آپالا ہوا یعنی مسلم سے پوچھا گیا کی حدیث یہ برابر بھی ہے صدر صاحب دیکھو یہ میرے پین میں جمع نہیں ہوگا یہ آپ نکالنے آتا میں جو کتنا بھی کرتی ہوں بڑی آپ کے فرمایا ہوا امام مسلم نے اس حدیث کو یہاں علیحدہ مستقل سنعت کے ساتھ بیان نہیں کیا صرف اضافے کا ایک جگہ کیا ہے اور مولانا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یہاں سندن مستقل بیان کیا ہے تو پوچھا گیا لما لام تذا ہوا ہونا اس حدیث کو آپ یہاں لائے کیوں نہیں امام مسلم سے پوچھا گیا اگر لائے ہوتے تو سوال کیوں ہوتا یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے اندر قطن درجن کی مسندن فرمایا ان ضروری نہیں کہ جو چیز میں صحیح سمجھوں وہ یہاں لے آؤں اناؤنا یہاں میں وہ حدیث ہے یعنی کرا سے اضافہ محدثین کے نزدیک اختلافی ہے اور محدود تسلیم نہیں کرتے یہ مدرج ہے یہ الفاظ حجت کے قابل امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس وائزہ کرا فان سے تو کوئی ذکر نہیں بلا کتابا تو من یونس بن اور قطادہ نے یونس بن سے سما ثابت کیا ہے اور روایت کی احسام ابو بانا ان تمام راویوں نے اسی حدیث کو بیان کیا ہے وہ لام یاد پور اضا کرا پان سے اور تو کا لفظ انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا یہ جھوٹا لفظ ہے مولانا نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا جھوٹ بولا اور جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے الزام لگائے وہ اللہ کے نبی ایک بہت بڑا مجرم ہے اور گنا ان محدثین کی یہ شہادت اس باری کے اندر مولانا کے ہوش و اڑے ہوئی ہیں اب. یہ جو بخاری مسلم شریف کی حدیث میں نے پیش کی ہے میں اس کو بھی وضاحت سے بات واضح کر رہا ہوں ایک بات تھوڑی سی پہلے سمجھیے میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سنجیدہ ہو کے بات کریں میں بھی سنجیدہ ہو کے بات کروں اور موضوع کے اندر اندر رہے موضوع سے ہٹ کر بات کرنا خود شکست ہے اگر کوئی سامعین میں نے میں سے خلاف ورزی کرے تو تب بھی غلط لیکن مناظر خلاف ورزی کرے تو غلط نہیں کوئی اب انہوں نے ذرا سی بات کی میں یقینا کہتا ہوں انہوں نے غلط کیا میں کوئی اپنے آدمی کی رعایت نہیں کرتا جو انہوں نے بات کی ہے غلط کی ہے یا اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہم جو قابو میں رکھے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ ہے مولانا صاحب آپ ذرا اپنے آپ کو بھی نصیحت کریں ان کے منتظم ذرا ان کو نصیحت کریں کہ وہ جو شرائط کی خلاف ورزی کر کے عملی طور پہ شکست مانے ہوئے ہیں وہ کیوں ایسے اقدام کر رہے ہیں غلط آگے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں نے بخاری مسلم کی روایتوں کو جھوٹا نہیں کہا جب انہوں نے بخاری کی حدیث پیش کی تھی میں نے کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہا جب ابو دعود سے محمد ابن اسحاق کی روایت انہوں نے پیش کی میں نے اس کو جھوٹا کہا اس کو جھوٹا میں نے ثابت کیا میں نے کہا کہ اما اسماور رجال اس راوی کو جھوٹا کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا انہوں نے کہا ہے لہذا یہ روایت غلط ہے اب میں جس طرح پہلے اعلان کر چکا ہوں یہاں سے بالکل مناظرہ کے اختتام پر ان سے یہ تحریر لی جائے گی اگر میں نے ان بخاری مسلم کی روایتوں کو جھوٹا کہا ہو تو میری شکست ہے اور یہ تعریف دیں گے کہ اگر اس نے جھوٹا بخاری مسلم کی روایتوں کو نہیں کہا تو ان کی شکست ہے سننے والا ہر ایک سمجھ جائے گا پھر شکست کس کی ہے اور اس کے ساتھ پھر مجھے کہتے ہیں کہ حدیث میں اس نے خیانتیں کی ہیں اے خیانت یہ بتائی کہ ابتدائی حصہ پڑھا نہیں ہے میں نے ابتدائی حصہ اگر نہیں پڑھا تو اس کا نام خیانت ہے ابتدائی حصہ اگر میں نے نہیں پڑھا تو خیانت کیا کر دی اور پھر کہتے ہیں لفظ ان کے کہ جو بھی حدیث میں نے پڑھی ہے ان کے اپنے الفاظ ہیں میں نے نوٹ کیے ہیں اس وقت جو بھی حدیث میں نے پڑھی ہے میں نے باسناد پڑھی ہے حالانکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب جو انہوں نے پڑھی وہ ابتداء سے پڑھتے آ رہے ہیں باذ دفع اس کو ابھی تک انہوں نے بخاری سے سنت نہیں پڑھا ابھی تک انہوں نے اس کو سند کے ساتھ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں میں نے جو بھی حدیث پڑھی ہے میں نے سند کے ساتھ پڑھی ہے اور اب مسلم کی حدیث کو ذرا میں واضح کروں پتا چلے یہ دیکھیں ابتدا سے میں پڑھ دیتا ہوں جو نہ پڑھوں تو یہ نہ کہ خیالات نے ابو کامل الجری و محمد ابن ابد الملک المی و لفظ کالو حد ابوانا سب نے انہتان ابن عبداللہ الرکاشی قال صلیت مابی موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاتاً فلما کانا اندل قادت قال رجل من القوم اقررت السلات اقررت السلات بالبر والزکاة قال فلما قذا موسیٰ الصلات وصلما ان صرف فقال ایکم القائل قلمت قذا قذاب قال فارم القوم ثم قال ایکم القائل قلمت قذا قذاب فارم القوم فکال ابو موسا یہاں سے میں نے شروع کیا تھا ابو سے پہلا حصہ میں نے نہیں پڑھا تھا یہ پہلا حصہ مرفو حدیث نہیں ہے یہ پہلا حصہ ایک واقعہ ہے اگر میں نے چھوڑ بھی دیا تھا تو خیال تو نہیں کر دی تھی نا چلو میں نے اب پڑھ دیا اس کو یہاں سے اصل حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں فکال ابو موسا رضی اللہ وہ شروع کر رہے ہیں یہ روایت میں واضح کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایک امام بن جائے سفید دوست کرو ایک امام بن جائے باقی بن گئے مقتدی پھر فائز کبرا میرے لفظ سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا سمجھیں اور سمجھ کر پھر اتباع سنت کا مادہ پیدا دیئے۔ زبانی طور پہ کہنا میں علیحدی الہدیث سے کچھ نہیں بنتا حدیثیں مان کے ذرا دکھائیے نبی پاک فرماتے ہیں فیضا کبرا فقبر جب وہ امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اب یہ بالکل واضح بات ہے امام اللہ اکبر کہے گا مقتدیوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ اکبر کہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> غیر تو المقوب آمین تم آمین کہو تم آمین اگر امام نے بھی والی صورت, یعنی صورت فاتحہ پڑھنی ہوتی اور مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہوتی تو نبی پاک فرماتے اضافل تم جب تم سارے ولالین کہو تو پھر آمین کہو لیکن اب نبی پاک فرماتے ہیں والین والی صورت یعنی غیر المغوب علیہ تو کہنا ہے امام نے تم نے تو یہ کہنا نہیں تم نے کیا کہنا ہے فَقُولُ آمِين تم نے آمین کہنا ہے تم نے آمین کہنا ہے يُجِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا یہ الفاظ ہیں اس کے اور مقصود کیا ہوتا ہے بات سمجھیں مقصود ہے ایک مسئلہ سمجھانا ساری اب مسلم میں پڑھنا شروع کروں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا یہاں مسئلہ یہ چلتا ہے سلیمان تیمی ایک استاد ہے امام مسلم کا وہ کہتا ہے کہ اذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں نبی پاک نے یہ الفاظ بھی فرمائے ہیں واذا کرا افان سے تو اذا کرا افان سے تو اور باقی جو استاد ہیں امام مسلم کے انہوں نے اذا کرا افان سے تو کا لفظ نہیں کہا اب ذرا بات سمجھے دو سکہ ادمی ہیں یا چار معتبر ادمی ہیں مجھے میں نے بات بتا دیا اپنی باری میں بولے آپ کو کیوں بولنے کی اجازت کس نے دیئے اور بات سمجھیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری مسلم پڑھنا مقصود نہیں مقصود تو مسئلہ سمجھانا ہے نا جہاں تک ہمارے مسئلہ کا تعلق ہے اس حدیث کا میں وہ پڑھ رہا ہوں پورا امام مسلم کے استادوں میں سے ایک استاد ہے سلیمان تیمی وہ کہتے ہیں کہ زاکرہ فانسیتو کا لفظ ہے باقی جو ہیں ان کی حدیث کے اندر اضاف کر رہا فانسیتو کا لفظ نہیں ہے اب ذرا بات سمجھیں میرے پاس تین چار آدمی آئے معتبر ایک دو تین وہ مجھے آکے بتائیں کہ جی مولانا عبد الرحمن صاحب رحمانی وہ جی خان گڑھ میں آئے تھے اور ایک اور قابل اعتبار آدمی آکے بتائے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمانی خان گڑھ میں آئے تھے اور انہوں نے مناظرہ بھی کیا یہ جو بتایا بتانے والا قابل اعتبار ہے تو بات کو مان لیا جائے گا سلیمان تیمی قابل اعتبار ہے, سکہ ہے, ہے. باقی استادوں نے ایک لفظ نہیں بیان کیا سلیمان تیمی نے وہ لفظ بیان کر دیا جب بیان کرنے والا سکا ہے قابل اعتبار ہے تو وہ لفظ ٹھیک ہے اب یہاں پر پھر یہ لفظ ہے کہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر ابن کثیر میں صاف لفظ موجود ہے کہ یہ اضا کر افانشتو کا لفظ کہاں ہے اضاقبر فقبرو اس کے بعد ازاکر افان تو تکبیر کے بعد جب قرات امام شروع کرے گا امام قرات کرے گا مقتدیو تم چپ رہو جب تم چپ رہو گے وہ پڑھتا رہے گا پڑھتے ہوئے وہ الزالین کہے گا تو اس وقت تم نے آمین کہنی ہے اب بالکل صاف آیت صاف حدیث ہے نبی پاک کی جو بتا رہی ہے کہ امام نے فاتحہ پڑھنی ہے وہ سورت پڑھنی ہے جس میں وہ آتا ہے اور مقتدیوں نے چپ رہنا ہے انہوں نے فاتحہ کو پڑھنا نہیں ہے اب نبی پاک تو صاف بالکل یوں واضح فرما دیں لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں اس نے خیانت کی اب یہ صاف لفظ ہے اب کہتے ہیں آگے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کوئی نہیں یہ دیکھیں اس کو ذرا غور کیجئے مولانا ذرا آپ اپنے کابریل کے کول کٹوروں کی تقلید کو چھوڑیں چھوڑے <تصفح> کے پاس آ کے پڑھیں تاکہ آپ کو حدیث سمجھ آئے یہ صرف کی علامت یہ لکم صرف اس لیے بگوڑے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھاگنے کا سامان پیدا ہو سکے اصول کی پابندی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا نے اپنی پچھلی ٹرن میں محمد بن اسحاق راوی پر اپنی طرف سے ایک بحث کی تھی جس کا ہم نے دلائل کے ساتھ آئمہ محدسین کی طرف سے جواب پیش کر دیا اور ہم نے ثابت کر دیا کہ محمد بن اسحاق راوی حدیث کے امام ہیں اور آئمہ معتبرین کے نزدیک امام الحدیث ہیں جس پر ہم نے امام بخاری امام احمد عبداللہ بن مبارک اور دیگر کبار محدثین کی شہادتیں پیش کی امام مالک رحمہ اللہ کا اعتراض محدسین کے نزدیک محاصرانہ چشمک کی وجہ سے تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں لیے کہ مواصرانہ چشمک کی وجہ سے جو ایک دوسرے پر اعتراضات ہوتے ہیں اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا جرات ادا جو مفصل ہو وہ قابل اعتراض ہوتی ہے غیر مفصل قابل قبول نہیں اور اسی طرح جس میں معاصرانہ چشمک آ جائے وہ بھی قابل قبول نہیں پھر محدسین کی اکثریت اور جمہور محدسین محمد بن ساتھ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری جیسے جلیل القدر شاہر امیر المومن حدیث اس کی توثیق فرماتے ہیں اس یہی وجہ ہے کہ مولانا چونکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس ٹرن میں محمد بن اسحاق والے مسئلے کو بالکل ہی کی گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے پورے وقفہ میں محمد اسحاق کا نام ہی نہیں لیا بالکل توبہ کر گئے کیونکہ ان پر بات واضح ہو گئی کہ اب محمد بن اسحاق پر میرے جو اعتراضات ہیں انہیں ثابت کرنے کے لیے میرا مسالہ ختم ہو گیا بہتر یہ ہے آفیت اسی میں ہے کہ آپ میں محمد بن صحاق کے نام کوئی گول کر لہذا یہ بالکل گول کر گئے جس سے ثابت ہو گیا کہ محمد بن اسحاق سکر آبی ہے اور ان کی وجہ سے کسی حدیث پر قدا نہیں ہو سکتا میں نے جو روایت ابو دعود کی پیش کی تھی اس میں محمد بن اسحاق کی وجہ سے اعتراض تھا جب ان کی توثیق ہوگی مولانا کی خاموشی اور بے دلیل ہونے کی وجہ سے بھی لاجواب ہونے کی وجہ سے تو حدیث سے ثابت گئی اب اس صحیح حدیث پر ان کا یہ کہنا کہ یہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں یہ بخاری اور ابو دعود پر اعتراض نہیں تو کس پر ہے اور اسی میں, میں نے بخاری کی روایت کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ میں نے اگر صحیح حدیث پر اعتراض کیا ہو تو میری شکست تسلیم ہے حدیث کی صحت میں ثابت کر دوں گا اور یہ لکھ دیں کہ اگر میں اسے نے اسے جھوٹا کہا ہو تو میری شکست تسلیم ہے تاکہ فتح شکست کے فیصلے ہو جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی حصہ نہیں پڑا یہ خیانت نہیں ہے یہ کیوں خیانت نہیں ہے جی ابتدائی حصے کے اندر آپ کے موقف کی دلیل موجود نہیں آپ نے اسے اس وجہ سے نہیں پڑھا پھر آخری ہدے کے اندر آپ کا استدلال باطل ہو رہا ہے ازا کرا فان سے تو پر امام مسلم کا اپنا فیصلہ آ گیا ہے کہ خفاظ محدثین کے نزدیک یہ زیادتی درست نہیں ما اجما ولیح کے خلاف ہے میرا اکیلے کا یہ خیال ہے اجما نہیں اس پر امام مسلم نے خود کیا دیا اس پر اجما نہیں باقی جو بات انہوں نے کی ہے سلیمان کی اس کے بارے میں امام بخاری کا یہ فیصلہ سن لیجئے کہ امام مسلم نے سلیمان اپنے استاد سلیمان کے حوالے سے اس اضافے کو ذکر کیا ہے لیکن سلیمان نے اس روایت کو ذکر کرتے وقت اپنے اوپر والے استاد یعنی کتادا سے سما کا کوئی ذکر نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ سمے تو ہو میں نے اس سے یہ سنایا سما کا ذکر نہیں ہے یہ تدلیس ہے اور تدلیس قابل قبول نہیں ہوتی اور نہ کتادہ نے یونس سے سما کا ذکر کیا ہے جو ان سے اوپر والا تیسرہ رابی ہے اور اس کے برق حشام نے سعید نے حمام نے ابو عوانہ نے عبان بن یزید نے عبیدہ نے ان سب نے یہی حدیث کتادہ سے رویس کیا حدیث وہی ہے اور اس حدیث میں انہوں نے اضافہ پان سے تو والا اضافہ جس پر مولانا یون صاحب اپنے سارے جھوٹے مذہب کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں وہ اضافہ موجود ہی نہیں سرے تھے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ان تمام بزرگوں نے یعنی حشام نے سعید نے حمام نے ابو ابانا نے ابان بن جزید نے عبیدہ نے کتادا سے روایت کرتے وقت یہی حدیث امام مسلم والی کتادا سے روایت کرتے وقت اضافہ کرا سے تو کا کتن ذکر نہیں کیا لہذا یہ اضافہ یہ بات درست ہے کہ سکھا کی طرف سے اضافہ ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے لیکن جب اس اضافے کے خلاف صحیح روایتیں موجود ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے پہلے مولانا ان صحیح حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر نماز کے لیے فاتح ضروری ہے اس کا جواب پیش کریں یہ کدھر بھاگ گئے مجھے کہتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ گئے حالانکہ اب انہوں نے تیسری ٹرن ہونے کو آئی ہے قرآن کو نہ ہاتھ لگایا ہے نہ کوئی آیت پڑھی ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقراؤ مات یسر من القرآن فقراؤ مات یسر منہو کہ اے مختدیو اے امامو سب کو خطاب ہے فقراؤ جمع کا سیگا۔ اور پھر صلاح جلالین اور زیگر صفاتیر اٹھا کے دیکھو کہ یہ نماز کے متعلق ہے تم سب کے سب پڑھو نماز کے اندر تلاوت کرو کیا پڑھنا ہے اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان فرما دی انہوں نے جس اضافے پر انحصار کیا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی امام مسلم کے فیصلے کے مطابق اس طرح ہے کہ ان نما بذا تو ہاں کہ لوگ سن لو اضا کرا پان سے تو والا اضافہ میں صحیح مسلم کے اندر قطن بیان نہیں کر رہا کیوں کہ میں اپنی صحیح مسلم کے اندر صرف وہ حدیثے لاؤں گا جس پر محدود کا اجما اتفاق یہ میری انفرادی رائے ہے میرا تفرد ہے میں اسے صحیح مسلم کا حصہ بالکل نہیں بناتا پہلے مولانا یہ ثابت کریں کہ صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم کا حصہ بنایا ہو وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مسلم کا حصہ ہی نہیں بنایا لہٰذا مسلم کے حوالے سے اس حدیث کو پیش کرنا یہ مسلم کے مصنف پر الزام ہے وہ تو کہتے ہیں وضاحت ہونا ان حسر ہے میں نے صحیح مسلم کے اندر صرف اور صرف حدیشیں بیان کی ہیں ماں اجما والا ہے چونکہ فان سے تو کا اضافہ ثابت ہی نہیں افاظ محدثین کے نزدیک لہذا میں نے اس کو لمبا صحیح مسلم اس کو میں نے یہاں ذکر نہیں ثابت ہو گیا مولانا کے اپنے اطراف سے اقبال سے اور ان کی حدیث کے الفاظ میں خیانت کرنے سے کہ یہ آخر والا حدیث حصہ ان کے موقف کی تردید کر رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ اجماع محدثین سے فاتحہ کے بغیر کسی نمازی کی نماز نہیں ہوگی اگر انفرادی طور پر کسی کا کوئی کال ہے تو وہ اجماع محدثین سین کے لیے معارض نہیں بن سکتا منفرد اقوال سے اس دلال نہیں کیا جا سکتا مولانا اگر یہ ثابت کر دیں کہ صحیح مسلم میں اضافہ کرا پان سیتو کا اضافہ جو ہے اسے محدثین نے صحیح تسلیم کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اسے اجمعو علیہ کے اندر شامل کیا ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے نبی تک اسے منسوب کرنے کے لیے صحت ضروری ہے کی جبکہ سماعی ثابت نہیں سلیمان کا جس راوی پر یہ زیادہ گرا ہوئے بیٹھے ہیں اضافے کا ذکر کیا ہے اس کا سماعی ثابت نہیں قطادہ اور نہ قطادہ کا اپنے اوپر والے رابی سے ثابت ہے انہوں نے سما کا ذکر نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ سن کر آگے سماع کا, کا, کا بالکل ذکر نہیں کیا انہوں نے سما کا حوالہ نہیں دیا آپ اپنے میں جواب دے دیے لم انہوں نے اپنے سما کا کوئی ذکر نہیں کیا جب انہوں نے سماع کا وہاں ذکر نہیں کیا تو اس حدیث میں ان کا سماع ثابت نہ ہوا۔ اس حدیث میں جو پیش نظر ہے نظر باقی دیوشوں کی بات نہیں ہو رہی۔ الحدیث اللذی بین اَگونینا اس حدیث میں ان کا سماع ثابت نہیں۔ پہلے اس حدیث میں ان کا سماع ثابت کریں قتادہ سے اور پھر آپ اسے پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام بخاری کی شہادت میں نے پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا سماع سلیمان کا قتادہ سے ہرگز ثابت نہیں اور نہ قتادہ کا اپنے اوپر والے سے ثابت۔ لہذا یہ کلمات مدرج ہے زائد ہے ماج ماحول کے خلاف ہیں انہیں مولانا دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے جبکہ ہماری دلیل صحیح بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اب تک ان کے سر پر قرض ہے اس کا جواب دیں اور لائیں کوئی ذکر حدیث یا حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا ہو کہ لوگوں امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو ایسی کوئی حدیث پیش کر دیں صحیح ان کا موقف ثابت ہو جائے جبکہ ہم نے اپنے دعوے کے لیے قرآن بھی پیش کر دیا ہے شہدیش نے بھی پیش کر دیا ہے اور انہوں نے جن حجابوں سے اشتدال کیا تھا ان کو محمد سنبھل کے قدم رکھنا میں قدم میں مولوی صاحب یہاں پگڑی اچلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں مولانا نے اب ہواس باغتا ہو کر بڑی عجیب قسم کی باتیں کہنی شروع کی ہوئی ہیں میں <تصفح> صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پر روایت کے الفاظ آ رہی ہیں فزا قبر ف قبر اللہ اکبر امام کہے مقتدیو تم اللہ اکبر کہو فزا کال مولانا یہ کالا واحد کا سیگا ہے جمع کا کالا وہ امام امام کہے وہ پڑے. اور کون سی صورت پڑھے غیر وہ صورت پڑے جس میں غیر علیہم علیہ آتا ہے وہ پڑھے تم کیا کہو آمین کو تم نے پڑھنی نہیں وہ کہے گا وہ پڑھے گا نبی پاپ تو فرماتی ہیں وہ پڑھے یہ کہتے ہیں نہیں مقتدی پڑے اب نبی پاک کی بات سچی ہوگی یا ان کی سچی ہوگی اور صاف لفظیں غیر المغزوب علیہم و لزوالین مولانا یہ غیر المغزوب علیہم و لزوالین کوئی سورہ یاسین کے اندر تو نہیں آتا یہ سورہ فاتحہ ہی تو ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ میرا استاد جو سلمان تیمی ہے اس نے یہاں یہ لفظ بھی ذکر کیا کہ وَإِذَا وَا قَرَعَ تو۔ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب امام کرات شروع کر دے چپ رہو تم چپ رہو چپ رہنے کا کیا مطلب ہے پڑھو کہ نہ پڑھوا نے چپ رہو, رہو اور کون سی صورت کے وقت چپ رہو اور کس کو نہ پڑھو وہ صورت جس میں غیر محضوب علیہ آ رہا ہے امام اس کو پڑھے گا فن تو تم نے اس کو چوپو ہو کے سننا ہوگا چپ گے اور جب وہ ول پہ پہنچے گا تو تم نے امین کہنا ہوگا۔ یہاں پر جب یہ روایت سنائی امام مسلم نے ان کا شاگرد یہ زرد کہ میں پوری عبارت پڑھ رہا ہوں اور کہیں مولانا ذرا سمجھاؤں اپ کو کسی دیوبندی کے پاس ا کے پڑھیں تاکہ عبارت کو سمجھنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ائے وہ اذا کر افان سیتو اگے لفظ ہیں ولیس فی حدیث احد منهم جد اوپر اور باقی استاد گزرے ہیں امام مسلم کے ان کی حدیث کے اندر یہ لفظ ازاکرا فن کا نہیں ہے سلیمان تیمی کے الفاظ میں ہے مسلم کی روایت مسلم کی روایت میں با سند فرق اتنا ہے ایک استاد کہتا ہے ازاکرا فن کا لفظ ہے باقی استاد کہتے ہیں کہ ازاکرا فن کے متعلق کچھ بھی نہیں کہتے کہ ہے یا نہیں اور یہ چونکہ شکارا بھی ہے اس لیے یہ لفظ کے ہوں گے قابل قبول ہوں گے یا آگے شاگرد کہتا ہے شاگرد آگے کہتا ہے یہ اگے لفظ آ رہے ہیں ہاضل حدیث اس حدیث کے متعلق شاگرد امام مسلم کو کہتا ہے فکال مسلم کہ اس نے اس حدیث پر اعتراض کیا جی باقی آپ کے استاد کر آفان سے تو بیان نہیں کرتے ایک سکاراوی جو سلیمان ہے وہ بیان کرتا ہے تو اس حدیث کے متعلق تیرا آپ کا کیا خیال ہے یہ صحیح ہے یا نہیں امام مسلم آگے سے کہتے ہیں تورید احفظ من سلیمان وہ باقی جو استاد ہیں وہ ہیں حافظ وہ کیا ہیں حافظ حفاظ جس طرح مولانا خود ذکر کر رہے تھے اور اس کے متعلق امام مسلم کہتا ہے احفظ یہ کیا ہے احفظ مولانا یہ احفظ کیا سیکھ ہے ذرا سوچیں احفظ من سلیمان وہ باقی حافظ سلیمان ان سب سے بڑھ کر حافظ ان سب سے بڑھ کر حافظ جو سب سے بڑھ کر حافظ ہے وہ کہتا ہے ازاکرا فہن سے تو ازاکرا فہان سے تو آگے شاگرد کہتا ہے فقال لہو ابو بکر ابو بکر شاگرد کہتا ہے ابھی ہو ریرا رہ یعنی یہ, یہ حدیث تو امام مسلم یہاں لے آئے یہ تو اب سلیمان تیمی آفت جو بہت بڑا حافظ ہے اس سے آ گئی وہ کہتا جی حدیث جو حضرت ابو ریرا کی آتی ہے اضا کرا فانسیتو کے متعلق حضرت ابو ریرا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم چپ رہو جب امام کے رات کرے اس حدیث کے متعلق امام صاحب آپ کا کیا خیال ہے ف ابو ابھی مولانا ذرا دیکھیں اپنے اکابرین کی تقلید کی آئنکوں کو ذرا اتاری اور ذرا اتباع سنت کا مادہ پیدا کی دیئے۔ دیکھیے ف احادیث ابی ہریرہ حدیث ابی یہ اوپر والی روایت ابو موسی اشری کی آگے سوال ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا حضرت ابو موسی کی حدیث یہاں پر ہے اور حدیث ابو ہریرہ یہاں نہیں شاگرد پوچھتا ہے کہ اس کے متعلق کیا خیال ہے فقال ہوا صحیح امام مسلم کہتے ہیں وہ حدیث بھی صحیح ہے وہ حدیث بھی جو حضرت ابو ریرا بیان کرتے ہیں کہ امام پڑے اور مقتدیو تم چپ رہو امام مسلم کہتے ہیں وہ حدیث بھی صحیح ہے آگے یعنی لما لم تجا ہوا شاگرد کہتا ہے اس حدیث کو او جو امام حضرت ابو ریرا والی ہے لما لم هَاونَا وہ حدیث یہاں ذکر کیوں نہیں یعنی جب یہ ابو موسا شری والی صحیح ہے اس کو ذکر کیا ہے اور وہ بھی صحیح ہے تو اس کو ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اور اس کو ذکر کیا اس کو ذکر کیوں نہیں کیا امام مسلم کہتے ہیں میں نے یہاں پر آگے لفظ کال ہندی ان نما وزات یا میں حدیث وہ لایا ہوں جس کے سہی ہونے پر سب الما کا اجما ہے حدیث ابو ریرا میرے نزدیک صحیح ہے پر سب کے نزدیک صحیح نہیں اس لیے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا اور اس حدیث کو میں نے ذکر کیا کیونکہ اس کے صحیح ہونے پر سب کا اجماع ہے اس کے صحیح ہونے پر سب کا اجماع ہے اس لیے یہاں میں نے اس کو ذکر کیا مولانا اب اپنی آپ شکست لکھ دیں آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امام مسلم یہاں اس حدیث کو لایا ہے اس حدیث کو لایا ہے تو آپ تسلیم کر لیں گے اگر آپ کے اندر اپنی بات کے ماننے کا پکا رہنے کا کوئی ذرہ بھی مادہ موجود ہے مانئے یہ حدیث یہاں موجود ہے امام مسلم کے متعلق جب کہا جاتا ہے دوسری روایت وہ کہتا وہ حدیث یہاں کیوں نہیں لائے کیا مطلب یہ لائے ہو وہ نہیں لائے ہو امام سب کہتے ہیں یہ اس لئے لائے ہوں اس کے صحیح ہونے پر عجمع اس کے صحیح ہونے پر اجما نہیں صحیح تو وہ بھی ہے پر اس کے صحیح ہونے پر اجما ہاں مولانا ذرا سمجھنے کی طاقت پیدا کریں دیوبندیوں کے شاگرد بنے تاکہ کچھ طاقت پیدا ہو استداد پیدا ہو اور آگے کہتے ہیں سلیمان کا سما کوئی نہیں اور اس کے لئے حوالہ کوئی حوالہ پیش نہیں کیا یہ ہے میرے پاس ابو وانا اس کا سفا ہے ایک جلد ہے دو اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے حدسنا سلیمان ابن الشستانی کالا حد سنا آسم ابن الدر کالا حد سن موحتمر کالا سمیت محتمر کا باپ ہے وہی سلیمان تیمی اس سے میں نے سنا کالا وہ سلیمان تیمی کہتا ہے حدسنا کتادا حدسنا کتادا کتادا نے ہمارے سامنے بیان کیا حضرت صاحب تحادیس کی تصریح ہے اور آگے اس سفا ایک پر سفا 133 پر وہاں بھی یہ لفظ موجود ہیں ابو داود کے اندر یہ ابو داود میں لفظ ہیں کا سمیت ابھی کالا سنا کا مولانا کہاں رہتے ہیں کسی کے مدرسے میں آئے آپ پھر داخلہ لے ہمارے پاس آ کر تاکہ کچھ آ جائے بات سمجھیں یہاں مولانا بار بار کہتے ہیں جی یہ ان میں سے ایک ذرا سی بات کسی نے کر دی یہ اب بھاگنے کے لیے یہ بگوڑے بھگوڑا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور لفظ استعمال کیا یہ لکما دینے والے ساتھ جو لکما دینے والا اسی کو کہہ دو بھگوڑا وہ ہے ہمارے آدمیوں کو جو کہتے ہو تو میں یہ مسلم شریف سے روایت پیش کر چکا ہوں آگے سنیے. یہ وہ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالی شریف سے جو روایت انہوں نے پیش کی اس پر میں نے انہیں بار بار کہا اس کی طرف آئے نہیں خود بھی بات بالکل سمجھے قرآن پاک کا میں نے سدال پیش کیا رد ہے تو جواب دو عبداللہ ابن مسعود سے ایک عبداللہ ابن عباس سے دو اور تابین سے تین. امام احمد سے اجما نقل کیا میں نے جواب آپ نے دیا نہیں اب آپ جو جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ گویا کہ مان چکے ہیں دل سے کہ دلیلیں تو ہیں پر اپنے بڑوں کی تقلید کو چھوڑ نہیں سکتے قرآن کو نہیں مانتے اللہ رحمانحیم شہید مسلم کی حدیث میں مولانا خیانت کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئے اور اپنی خیانت پر ہاں جی توبہ کریں ہم سے نہیں ہاں توبہ کریں بے شک آپ مداخلت نہ کریں خیانت کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئے اب ایک بہت بڑا غلط دعوی کر گئے جو حقیقت واقعی کے بالکل خلاف ہے حدیث کے اندر تحریف کرتے وقت ذرا اللہ کا خوف انہیں نہیں آیا انہوں نے کہا بائی زا کالا غیر المقوب الحمد بلزالین جب امام پڑے غیر المقوب الحم بلز والین تو تم کہو آمین تو کالا سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غیر مقصوب صرف امام کہے گا آپ نے سنا تو آگے ان کی نظر نہیں گئی کہ پکولو کے مخاطب مقتدی ہیں تو آمین پھر صرف مختدی کہیں گے امام تو چپ رہے گا وہ تو امام آمین ہی یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا کے مذہب کے مطابق امام خاتیا پڑے مختدی صرف آمین کہے گا یوں تقسیم کر دی انہوں نے اگر کالا سے یہ ثابت ہوا ہے کہ صرف امام فاتحہ پڑے گا کیونکہ یہاں کالا کا پائل امام بن رہا ہے حالانکہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ جب امام ہی فاتحہ پڑے تو ترجمہ یہ ہے کہ جب امام فاتحہ پڑے تو یہاں مختدی کے فاتح پڑنے کی نبی تو ہے انہوں نے مقتدی کے فاتحہ کی نبی پر کالن اماموں سے استدلال کیا تو بالکل ان کے اس طریقے استدلال کے مطابق کولو کا حکم مقتدیوں کو ہے کہ تم آمین کہو تو ثابت ہوگا کہ آمین امام نے نہیں کہنی جیسے کہ مقتدیوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی اسی طرح امام نے آمین نہیں کہنی یہ تقسیم ہو جائے حالانکہ یہ کسی کا بھی مذہب نہیں اب میں مولانا سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیں یہ کس کا مذہب ہے انبیاء کے نزدیک بھی عالیہ حدیث کے نزدیک بھی آمین مختی بھی کہتا ہے امام بھی کہتا ہے یہ علیحدہ بات ہے سرن جہرن کا اختلاف ہے لیکن کہتے ساتھ حالانکہ ان کے استدلال کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ امام صرف فاتح پڑے اور تم صرف آمین کہو سبحان اللہ یہ عجیب طرز استدلال ہے اپنی اکلوں اپنی قیاس کے گھوڑے دوڑا کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا خلیہ بگار یہ اگر سیاحت نہیں تو اور کیا یہ مانا آج تک اگر کسی محدث نے کیا ہو تو اس کا حوالہ پیش کریں اذا کالا غیر المغضوب الحمد کا مانا ہے کہ جب امام ہی صرف پاتے پڑے اس حدیث میں کس محدث نے یہ مانا کیا ہے؟ یہ کس نے اس دلال کیا ہے؟ یہ صرف ان کا خود ساختہ اور فرضی استدلال اور یہ بھی بتائیں کہ فقولو آمین کے اندر امام آمین کیوں کہے پھر آمین تو صرف مختی نے کہیں یہاں انہوں نے اپنا مدعا بالکل تبدیل کر لی ایک خیانت انہوں نے یہاں یہ کی کالا کے اندر کہ امام ہی صرف آتے پڑے دوسری خیانت اس میں کی کہ آمین کو خاص کر دیا مختدی کے ساتھ حالانکہ آمین امام نے بھی کہنی ان کے دعوے کے مطابق قولو سے مخاطب چونکہ مختلف لہذا آمین ان کے ساتھ خاص ہوگی جیسے کالا سے فاتحہ امام کے ساتھ خاص ہوگی اگر کالا کے بعد امام فائل آئے اور امام ہی فاتحہ پڑے گا تو کولو کا مخاطب مقتدی ہے مقتدی صرف آمین کہیں گے حالانکہ بات واضح ہے کہ آمین امام بھی کہتا ہے مقتدی بھی کہتا ہے جب کولو کے اندر دونوں شریک ہیں تو کالا میں مقتدی کی نبی کس طریقے سے کر رہے ہیں کہیں حسر کا جملہ ہے کہیں استثناء کا کلمہ ہے کہاں سے ثابت کیا انہوں نے یہ اضافہ کہاں سے کر لیا یہ صاف خیانت ہے الزام ہے اللہ کے رسول پر پھر آگے چل کے انہوں نے بڑی ڈھیگیں ماری ہیں کہ علم حدیث پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ یہ کرو اور وہ کرو علم حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں جن لوگوں نے ساری زندگی حدیث کو کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو طالب علم کو رخصت کرتے وقت ایک ہی سال میں اسے دس کتابیں پڑھا دیں وہ حدیث کو کیا جانیں گے وہ کیا پڑھیں گے حدیث کو آلے حدیث مدارس میں بحمد اللہ حدیث ابتدائی سالوں سے لے کر آخری سال تک بتدریج پڑھائی جاتی ہے اور مکمل تحقیق کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے یہ حدیث پڑھنے کا حق ہے دوروں میں حدیث نہیں پڑھی جاتی اور پھر فرماتے ہیں یہاں آ کے اور تحریف کرتے ہیں امام بخاری کے حوالے سے میں نے ثابت کیا ہے کہ سلمان نے اس روایت کا سما سے نہیں کیا اور اس کے جواب میں یہ کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں اور امام مسلم نے یہاں فرمایا جب ان کے شاگرد نے اعتراض کیا کہ لیما لم تذا ہو آپ نے اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر نہیں کیا کس حدیث کو جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے وائزا کارا یہ نے اور لیں کہ نے ہے پوری پوری کی اس کا نہیں یہ سلیمان کے حوالے سے میں نے کیوں نہیں رکھا جس میں واضح کراپ ہنست ہوئے اور اس کے بارے میں امام نووی کی تصریح بھی موجود ہے ان کے اپنے اور واہم اور خیال سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی امام نووی فرماتے ہیں کہ امام مسلم سے جب یہ سوال ہوا فقال ابو بکر صفحہ 175 پر شرح نووی کی چوتھی پانچویں سطر ہے لیما لم تزا ہو ہا ہونا فی صحیح کا آپ نے یہ حدیث یہاں اپنی صحیح میں کیوں ذکر نہیں کی یعنی جس حدیث میں ادا پا ہے کی تو امام مسلم جواب میں کہتے ہیں فکالا مسلم لہ شہذہ مجمان علا سے اس کی صحت پر کا اجماع نہیں اختلاف کیوں کیا اختلاف ہے مولانا بار بار کہتے ہیں کہ حدیث رسول آپ کے سامنے آ اس پر عمل کرو حدیس رسول جو آپ کے سامنے آئی ہے صحیح حدیث اسے تو گول کر رہے ہیں بار بار اس پر الزام لگا رہے ہیں لیکن جو الفاظ ثابت ہی نہیں جس پر محدثین کا اجماع نہیں اتفاق نہیں اس کو حدیث رسول بنانے پر تلے ہوئے زبردستی الزام لگا رہے ہیں اللہ کے نبی پر لاکن ہندی ہندی بذات کتاب پر ماتے میرے خیال میں بے شک یہ درست ہے لیکن میں نے اس کتاب میں ہر وہ بات ذکر نہیں کری جو صرف میرے نزدیک سے ان نما بزا تو فیح ماں اجماؤ الہ جہاں میں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جس پر اجماع اور اتفاق ہے امام نوبی فرماتے سنیے کہ یہ زیادتی یعنی ویزاک امام نوبی اس کی تشریح میں فرماتے کون سی حدیث میں اختلاف ہے کس پر اجماع نہیں ہے یا اور کسی طرح بات کو لے گیا طویل کر کے وہ یہ حدیث ہے ایذا کرا پان سے تو کے الفاظ ہیں اس پر اجماع نہیں محدثین امام نووی کا فیصلہ اگیا مما اختلاف الالفاظ و پیشی آتی اس کی صحت میں وفات کا اختلاف ہے فارول بہقیہ فی سنن الکبیر ان ابی داؤد سجستانی امام بہقی نے اپنی سنن کبیر میں ابو داؤد سجستانی سے روایت کیا ان ہاذا لفظۃ ثلاثه محفوظہ کہ یہ الفاظ واذا کرا پان سے تو یہ غیر محفوظ ہیں ثابت بالکل اب امام کے کی استشری سے صحیح مسلم کے سیاق و سب سے یہ بات ثابت ہوگی کہا فان سے تو رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں یہ اصلاحی روایت ہے اس پر محدثین کا اجماع نہیں لہذا اسے دلیل کے طور پر کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا مقد خانا پا آگے امام نووی فرماتے ہیں سلیمان تحمی یہ وہی سلیمان ہے جس کا یہ سما کتادہ سے اس روایت میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کیسے کامیاب ہوں گے جب دلیل کوئی موجود نہیں سلمان تیمی نے اس رویت میں جمعیہ صحاب قطادہ قطادہ کے باقی تمام شگردوں اور ساتھیوں کے ساتھ اختلاف کی انہوں نے کہیں بھی بائزہ کر رہا فانسے تو خذکر ہے نہیں پھر قسلمان